مسئلہ بچوں کے ناموں کا نو مولود بچوں کے ناموں کا مسئلہ خاصا پریشان کن ہے اتنے نئے نام کوئی کہاں سے لائے اس میں کوئی شک نہیں کہ ریڈیو پاکستان زاہدان ریڈیو اور ریڈیو سیلون کے فرمائشی پروگراموں سے خاصی مدد ملتی ہے لیکن وہ چند سو ناموں تک محدود ہے پرانے زمانے میں یہ مسئلہ پیش نہ آتا تھا کیونکہ لوگوں کے کی نام عبد الغنی عبد الغفور سراج دین فاطمہ بیگم سکینہ خاتون اور رحمت بی بی وغیرہ ہوتے تھے ان کا لامتنائی ذخیرہ اب بھی موجود ہے قلت صرف نئے قسم کے ناموں سے ہے ہر کوئی اپنے بیٹے کا نام سریر خامہ اور بیٹی کا نام نوائے سروش رکھنا چاہتا ہے اساتذہ کے دیوان بھی آخر کہاں تک ساتھ دے سکتے ہیں فیملی پلاننگ پر جو ہمارے ملک میں اتنا زور دیا جا رہا ہے تو اس میں صرف یہی حکمت نہیں کہ خوراک کا توڑا نہ ہو جائے ناموں کے توڑے کا مسئلہ بھی ملبوز ہے نہ رہے بانس نہ بجے بہت دن ہوئے ایک صاحب ہمارے پاس بھاگے بھاگے تشریف لائے کہ کوئی نام سبکتگین اور الپتگین کے کافی کا بتاؤ ہم نے کہا خیریت بولے میں نے اپنے تاریخی ذوق کی بنا پر اپنے دو صاحبزادوں کے یہ نام رکھ لیے تھے غلطی کر گیا یہ نہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے پایا ہے ورنہ خاندان سبکتگین کی بجائے خاندان مغلیہ کا انتخاب کرتا جس میں بابر اور ہمایوں سے لے کر رفیع الدولہ اور رفیع درجات تک کی گنجائش ہے ہم نے پوچھا رنگ کیسا ہے صاحبزادے کا معلوم ہوا باپ کی طرح کا ہے ہم نے سرمگین کا لفظ تجویز کیا <تصفح> وہ انہیں پسند نہ آیا غمگین اور اندوگین پر ان کو یہ اعتراض تھا کہ یہ فال بد ہے حالانکہ انہیں میں سے کوئی بڑا ہو کر نالائق نکل جائے یعنی شاعر بن جائے اور اپنے لیے رنجور علم افسوس حسرت وغیرہ تخلط اختیار کرے تو کوئی نہیں روکتا رنگین اور تماش بین اور دور بین اور خوردبین وغیرہ بھی ہمارے ذہن میں آئے لیکن ہمارے دوست کا اطمینان نہ ہوا ہمارے ناموں کا ایک انداز یہ ہے کہ انگریزی کا قاعدہ سامنے رکھا اور اس کے حروف تعجی میں سے ایک دو کو چمٹی سے اٹھا کر اس کے بعد خان احمد یا دین وغیرہ لگا لیا اے احمد بی احمد ڈبلیو دین زیڈ خان وغیرہ حتہ کے شہروں اور عہدوں کے ناموں کا مسئلہ بھی اسی طرح حل کر دیا گیا ہے ابھی کل ہم نے پڑھا کہ ڈی آئی جی ڈی آئی خان میں این ایم احمد نے پی ڈبلو ڈی کے ایس ڈی او کا عہدہ سنبھالا ہے جن بچوں کے نام والدین نے پرانی وضاح کے رکھے ہیں وہ بھی احتجاجن گاتے پھرتے ہیں کہ نام ہمارا ہوتا ڈبلو ڈبلو خان اور کھانے کو ملتے لڈو ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ہمارے ادب میں لام احمد اور نون نیم راشد پہلے ادیب تھے جنہوں نے اردو کے قائدے کی سرپرستی کی ہمارے بزرگ اور مہربان اے ڈی اظہر صاحب اب اس عمر میں آ کر مسلمان ہوئے یعنی خود کو الف دال اظہر لکھنے لگی باہر صورت یہ بھی ان کی اردو پرستی پر دال ہے اردو عروف تہجی میں قبات کباط البتہ ہے آپ احمد دین کو الف دین تو لکھ سکتے ہیں لیکن بدر دین کو بے دین نہیں لکھ سکتے ڈبلیو <laughs> خان وغیرہ ناموں پر کئی بار ہمیں دھوکا ہوا کہ شاید یہ لوگ مسیحی ہیں اور کسی میونسپیلٹی کے محکمہ صفائی میں نوکر ہیں ہمیں اپنے مسیحی بھائیوں کی سلح کل روش پسند ہے کہ نہ مشرق کو ناراض کرتے ہیں اور نہ مغرب کو سیمول گنڈا سنگھ جوزف خیردین اور رابرٹ نتھے خان قسم کے نام تو عام ہیں ہماری گلی میں جو صاحب جھاڑو دیتے ہیں ان کا نام ہے جارج گھسیٹے خان اور نے خانہ صفائی کا چارج مس الزبت بددوران کے پاس ہے ان کا نام سن کر سلطنت انگلیشیا مرحوم کی عظمت اور سطوت یاد آتی ہے جس میں یہ لوگ بھی برابر کے شریک تھے آزادی سے پہلے جب کانگریسیوں نے ملک چھوڑ دو کی مہم چلائی اور روزانہ جلد سے جلوس کا غغا ہونے لگا تو ایک روز پنجاب کے کسی شہر میں دو بزرگ اس قوم کے ایک کا نام پیٹر ایک کا نام پال بڑے انہماک سے کوڑے کی ڈھیروں کو جھاڑو سے سڑک پر پھیلا رہے تھے کیونکہ پورے رقبے پر کوڑے کو یکساں تقسیم کرنے سے سڑک نسبتاً صاف معلوم ہونے لگتی ہے اتنے میں ایک طرف سے ناروں کی آواز آئی ان میں سے ایک نے چٹک کر پوچھا اوے پیٹر ایک کی ہو رہا ہے یعنی یہ کیا ہو رہا ہے دوسرے نے جھاڑو سے ٹیک لگا کر غور سے سنا اور کہا او پال ہونا کیے یہ لوگ آزادی مانگ دے پہ نہیں تھے اصی دین دین یعنی اے برادر ہونا کیا ہے یہ لوگ آزادی مانگ رہے ہیں ہم دے نہیں رہے ناموں کی قلت کی ایک وجہ یہ ہوئی کہ جو نام انسانوں کے ہونے چاہیے وہ محکمہ ریلوے نے اپنے اسٹیشنوں کے لیے رکھ لیے ہیں رحیم یار خان راجا رام وغیرہ سندھ میں ایک اسٹیشن کا نام تو ماں القاب کے ہے نواب ولی محمد خان ہمارے ایک دوست بیان کرتے ہیں مجھے ایک روز وہاں جانا تھا یعنی نواب ولی محمد خان ٹکٹ بابو سے کہا کہ مجھے نواب ولی محمد خان کا ٹکٹ دو اس نے کہا آپ کون ہوتے ہیں کیا نواب صاحب کے اردلی ہیں ہمارے ایک آدمی کو ان کے یہاں نوکر رکھوا دیجئے میں نے کہا یہ کسی آدمی کا نہیں کسی اسٹیشن کا نام ہے بولے اچھا معاف فرمائیے گا نتیجہ اس حیث بحث کریے نکلا کہ گاڑی نے سیٹ ہی دی اور ہمارے دوست دوست دیکھتے دیکھتے ان کے دیکھتے دیکھتے گاڑی چھوٹ گئی سوچا جائے تو راہ مضمون تازہ بھی ایسی کوئی مشکل نہیں اس میں نقش فریادی کسی ایسے بچے کا نام ہو سکتا ہے جو روتا بہت ہے اور لمبی ناک والی بچی کو مرک چکتا نام دے سکتے ہیں زیادہ لمبے بالوں مالی صاحبزادی کو بال جبریل کہنے میں حرج نہیں اور اگر کسی لڑکے کا نام ضرب قلیم رکھا جائے تو بڑا ہو کر حساب میں یقیناً ہوشیار نکلے گا ہمارے دوست انتظار حسین کی شادی کے بعد بے شمار انتظار کے سال گزشتہ عالیہ بیگم سے ہوئی ہے ان کو تو نہیں ان کے دوستوں کو یہ فکر ہے کہ اس جوڑے کے بچوں کے نام کلاسیکی قسم کے ہونے چاہیے ہم نے بچے کے لیے فسانہ آزاد اور بچی کے لیے تلس میں ہوشروبا تجویز کیا تھا لیکن لوگ مطمئن نہ ہوئے آخر اتفاق اس پر ہوا کہ لڑکا ہو تو ادب عالیہ کہلائے اور لڑکی ہو تو شب انتظار